من شرور أنفسنا <تصفيق> وسيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث في محمد صلى الله عليه وسلم وشر الكمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار <تصفيق> آج کے بیان میں ہے کاہنوں اور جو لوگ علم غیر کا دعوی کرتے ہیں ان کے بارے میں مصنف کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ ابلکان امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے صحیح میں روایت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ وے ہیں من آتا عرافن من منفن منفن جو شخص کسی ایسے شخص کے پاس آیا جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم علم غیب کو جانتے ہیں یا چوری کی ہوئی چیز گم شدہ چیز یا یہ کہ کب بارش ہوگی فلاں دن تمہارے لیے علم فلاں کام کے لیے مبارک ہوگا فلاں دن تمہارے لیے برا ہوگا ان سب چیزوں کا دعویٰ کرنے والا اگر کوئی شخص ہے اور پھر اس کے پاس کوئی شخص یہ چیزیں معلوم کرنے کے لیے آ رہا ہے اور پھر اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے لم تخ بل صلاح تن اربحین یومن چالیس دن تک <سلام> اس کی نماز قبول نہ ہوگی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> کے فرمان میں ہے وجہ یہ ہے کہ علم غیب ایک ایسا خاصہ ہے اللہ تعالیٰ نے غیب کے بارے میں صرف اتنا ہی علم دیا ہے جتنی کی ضرورت تھی بشریت اور انسانیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دوسرے انبیاء کو جو غیب کی باتیں بتائیں نبی کریم اللہ رب العزت نے اسی قدر انبیاء صرف بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز آئندہ ہونے والی ہے یا جو شخص ایسا کرے گا اس کے لیے ایسا ہوگا قیامت کے دن ایسا ہوگا جنت کی حالت یہ ہوگی جہنم کی حالت یہ ہوگی یہ سب غیب کی باتیں ہیں قبر میں کیا چیزیں آنے قبر میں جو ثواب جزا اور سزا جو ہونے والا ہے وہ کس طرح کا ہوگا یہ سب غیب کی باتیں ہیں اور صرف نبی ہی کو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کی اطلاع دیتا ہے تاکہ وہ اپنی امت کو اپنے قوم کو سمجھا کر کے اللہ کے دین پر ان کو لا کر کے کھڑا کریں یہ ہے اللہ رب العزت کی علم غیب کا خاصہ اور اس کے علاوہ کوئی شخص اگر غیب کی چیز جانے جاننے کا دعویٰ کر رہا ہے تو اول تو وہ کافر ہوا کیونکہ لا عالم الغیب الا اللہ غیب کی چیز صرف اللہ ہی جانتا ہے آدمی کے پیٹھ پیٹ کے پیچھے اگر کوئی چیز ہے اگر کوئی ایسی آواز کوئی ایسی آہٹ کہیں آ رہے تو اس کو بھی نہیں محسوس کر سکتا ہے تو کیسے یہ شخص آ کر کے دعوی کرنے لگا کہ ہم تمہاری فلاں گمشدہ چیز کو دیکھ لیتے ہیں یا جان جاتے ہیں صرف ایک ہی چیز ہو سکتی ہے جس کے ذریعے سے جس طرح ایک آدمی ہو یہاں بیٹھ کر کے کسی کو کہے کہ جاؤ فلاں آدمی سے یہ چیز, اس چیز کا پتہ لے لو فلاں چیز کا بھاؤ غلزہ میں کس, کتنے میں ہے آپ اسی چیز پر اسی چیز کا دعویٰ کر سکتے علم جس کو کسی ذریعے سے آپ نے حاصل کیا ہو طریقے علم جو ہے اسی ذریعے سے ٹیلیفون سے یا اور کسی ذریعے سے سن کر کے کسی کو بھیج کر کے اسی خبر پہ تصدیق کر کے جو لوگ غیر دانی کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا طریقہ صرف ایک ہی طریقہ ہے دعویٰ کرنے کا وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں سے یا اپنے مسخر کردہ جنوں اور شیطانوں کے ذریعے سے ہم ان کو معلوم کر لیتے ہیں یہ چیز کہتے ہیں ہم نے ایسے لوگوں سے ملاقات کی جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ہم یہ اس چیز کو معلوم کر لیتے ہیں. وہ چیز مشکل نہیں ہے مشکل اس وجہ سے نہیں ہے کہ اول تو ایک دعویٰ ہوتا ہے اس دعوی میں تصدیق کا کتنا ٹکڑا کتنا جز ہوتا ہے وہ یہ الگ بات ہے شیطان شیطان ہے بہرحال شیطان کے ذریعے سے لوگ بعض چیزوں کا علم حاصل کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کو اس کا انکار واجب نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ شیطان جا کر کے سیڑھیاں لگا کر کے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر کے آسمان تک پہنچ کر کے آسمان میں اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کے جو احکام نافذ ہوتے ہیں کبھی کبھی ان میں سے کچھ چیزیں سن لیتے ہیں سننے سے پہلے عام طور پر اللہ تعالیٰ نے ان تاروں کو جو مقرر کر رکھا ہے ان کے ذریعے سے ان کو مارتا ہے شہاب ثاقب کے ذریعے سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی خبن امین کل جانبرن سے یہ شیطان حدیث میں آیا ہے کہ کبھی کبھی مار پڑنے جلنے سے پہلے کچھ چیزیں سن کر کے بھاگ لیتے ہیں ایک چیز صحیح ہو جاتی چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کر دیا ہوتا ہے آ کر کے اپنے دوستوں کو یا اپنے ساتھیوں کو وہ لوگ بتاتے ہیں اس کے ساتھ وہ کاہن علم غیب کا دعوی کرنے والے میت کا ذبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ سب جھوٹ ملا کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں کبھی اس میں سے جو چیز اللہ تعالیٰ نے مقرر کر اس کو مقرر کر رکھا ہے وہ چیز صحیح ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ہاں بات تو صحیح اس نے کہا تھا کہ یہ بات کہی تھی کہ یہ چیز ہونے والی ہے ہوئی ایسی تو اس میں ان کا ایمان بگڑا تو کہنے کا مطلب ہے جو شخص غیب کا دعوی کرتا ہے وہ یا تو نبی ہونے کا دعویٰ کرے نبی نبی کا وجود سارے رسول صلی اللہ وسلم کے بعد نہیں جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی وہی آتی ہے وہ سب سے بڑا دجال اور تجزاب ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہی الفاظ سے اس کو ذکر کیا ہے یقون بعد اسلاسوں کس زبوں اور اگر نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا ہے تو پھر یہ بتائے کہ آخر کس ذریعے سے وہ حاصل کر رہا ہے کوئی اور طریقہ نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھو پہلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آتی تھے علا ان قدا وہی اب ختم ہو گئی ہم ظاہری امور دیکھ کر کے لوگوں پر حکم لگائیں گے اگر کوئی شخص ظاہری طور پر صحیح ہے اس کے حالات اس کی حیت اسلام مسلمان کی حیت ہے تو ہم کہیں گے بھائی مسلمان ہے اسی طرح اگر نماز روزہ کرتا ہے اور کوئی غلط بات نہیں کرتا ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ اللہ کے فضل سے دین کے امور پر چل رہا ہے لیکن اگر کسی نے اس کے خلاف ظاہر کیا تو ایک چیز ظاہر ہو گئی اس کی بنا پر ہم اس کو پکڑیں گے یہ حضرت عمر رضی اللہ یعنی ایک چیز ٹھیک ہے ایک آدمی الحمد بہت کچھ اچھی حالت میں چل رہا ہے ایسا تسنو بھی کر سکتا ہے تسنوں کے ذریعے سے ایسے واقعات دیکھے گئے کہ بناوٹی طور پر آدمی پہلے صف میں ہوتا ہے ہر نماز میں پہلے صف میں ہوتا ہے ہمیں خود تعجب ہوا مکے کا واقعہ ہے جہاں ہم پڑوس میں رہتے تھے وہاں ایک ساتھ تھے بہت ہی ظاہری طور پر بزرگ فجر کے وقت پہلے سب میں ہوا کرتے تھے امام کے پیچھے یا مؤزن کے آج دائیں اور بائیں یہ یقینی بات ہاں. ہمارے سامنے کا قصہ ہے اور ہم سمجھتے اللہ کا شکر ہے بہرحال ظاہری طور پر ہی حکم لگانا کسی پر صبح کر کے بغیر کسی وجہ کے کسی پر صبح کرنا یہ غن قاضب ہے یہ گناہ ہے لیکن یقیناً ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ اچانک میں گزرنے لگا گلی سے تو پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہوئی بھری ہوئی ہیں آج سے تقریباً سات گنج چودہ تین سترہ اٹھارہ سال پہلے کی بات ہوگی ہم دوسری کسی محلے میں راستے تھے سات سال وہاں رہے گاڑیاں بھری ہے راستہ چیک کر رہے ہیں ہر ایک جو گزرتا ہے پتہ یہ چلا کہ وہ بزرگ جو ہر وقت نماز میں چوبیس پانچوں پانچو وقت اور مسجد میں سب سے پہلے پہنچتے تھے بہت بڑے اللہ کے مہربانی سے بہت بڑے ڈاکو تھے جدے میں کہیں یا اور کہیں کسی علاقے میں بہرحال انہوں نے بڑی چوری کی اس چوری میں سے کچھ چیز وہیں قریب کے کسی قبرستان میں دفن کر رکھا تھا سبحان اللہ یہ چیز میرے سامنے کیا ہے حقیقت میں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے ظاہری امور غیر تو کوئی معلوم نہیں کر سکتا اگر کوئی الٹی چیز ظاہر ہوئی نہ ظاہر اللہ تو اللہ سرائے اس کے بعد اگر الٹی چیز ظاہر ہوئی حضرت ابر کہتے ہیں پھر ہم اس کے اوپر وہ حکم لگائیں گے آدمی ظاہری طور پر بھی ہی ایک آدمی پر حکم لگا سکتا ہے یا غیب کا غیب کی دانی کا دعویٰ اگر کوئی کرے یہ شخص ظاہر طور پر ایسا ہم جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی غلط کار ہے یہ ہے وہ ہے کہاں سے معلوم ہوا اگر ظاہر ہوئے اس کے عمال سے تو ٹھیک ہے آپ کو کہنے کا حق ہے تو یہ چیز ہے علم غیب اور غیب کا دعوی کرنے والا بہرحال یہ اللہ کی صفت میں اپنے کو شریک کر رہا ہے اس وجہ سے جو شخص اس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے وہ خود مشرق یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے یا کسی شیطان کے ذریعے سے یہ خبر دے رہا ہے شیطان کی خبر کبھی صحیح بھی ہو سکتی ہے اور ہزاروں خبریں اس میں سے غلط بھی ہوتی ہیں ایسا ہوتا ہے ہم نے ایک صاحب سے میں نے ذکر کیا اس مجلس میں مقرر ذکر کرتا ہوں کہ ایک صاحب سے کسی نے بلایا ان کو ہمارے پڑوس میں ان کو علاج کے لیے کسی لڑکی کی چھوٹی تھی بچی پانچ چھ سال کی بولتی نہیں تھی بلایا اس کو کہ بھائی اس کو کیا وجہ ہے کہ بولتی نہیں ہے کہیں جن اور شیطان تو نے رات میں اٹھ کر کے روتی ہے ہنستی ہے دوڑتی ہے اور جب صبح پوچھا جاتا ہے تو اس کو کوئی خبر نہیں ہوتی ہے کس چیز، کسی چیز کا علم نہیں ہوتا ہے تو انہوں نے سب سے پہلے جس کمرے میں وہ لوگ رہتے تھے کہتے تھے جس کمرے میں سوتے وہ کمرہ خالی کر دو خالی کیا اس کے بعد پورا شجرا ہم،, ہم ہمارے سامنے ایک اور آدمی تھے ان کے ساتھ لے کے آئے کہ تم فلاں علاقے کے رہنے والے ہو تمہاری فلاں سن میں شادی ہوئی ہے تم فلاں تاریخ میں کہیں گئے تھے تمہاری بیوی بہت کچھ خوشبو لگا کے آئی تھی شیتان ساتھ ہو گیا یہ ان کا یہ علم غیب کا یہ دعویٰ یقیناً وہ جانتے نہیں تھے حاجی تھے یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ آدمی فلاں علاقے کرانا اور وہ بھی علاقہ ابھی علاقے کا سب کچھ اس نے کہا یہ سب باتیں صحیح ہیں یہ سب باتیں کہاں سے میں نے ان کو پکڑا حالانکہ وہ بہت ہی متبع سنت اپنے کو حدیث کہتے تھے ہم نے کہا بھائی آپ کی باتیں کہاں سے کہتے ہیں کہتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے قرین کو ان کے پاس بھیج دیتے ہیں ہر ایک کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک شیطان مقرر کیا ہے فرشتے مقرر کیے ہیں کہتے ہیں ہم اپنے قرین کو ان کے پاس بھیج دیتے ہیں وہ پوری معلومات لا کر کے دے دیتے ہیں یہ چیز ہو سکتی ہے کوئی بڑی بڑی, بڑی بات نہیں لیکن اس قرین کی بات پر یقین کرنا چونکہ یہ شیطان ہے یہ چیز بجاتے ہی یہ سرحیح طور پر غلط ہے کیونکہ وہ جھوٹ ہزار جھوٹ بولتے ہیں اس وجہ سے اگر کوئی شخص اس قسم کے عامال کر کے اور لوگوں کو غیب کا علم بتاتے ہیں یا غیب کی چیزیں بتاتے ہیں تو یہ دعویٰ بہرحال غلط ہے یہ چیز سرعی نہیں ہے اگر کسی اور ذریعے سے کہتے ہیں کہ ہمیں کشف ہوا ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں سبحان اللہ آپ دیکھیں گے میں بعض بڑی جماعتوں کا جن کا ذکر بہت کچھ اچھائی سے ہوتا ہے ان کے بڑے بزرگوں کو کتابوں میں دیکھا تو صاف لکھتے ہیں یہ چیز یقیناً یہ چیز غلط ہوتی ہے جھوٹ ہوتی ہے لیکن کہتے ہیں بزرگی ثابت کرنے کے لیے پیر نہیں اڑتے ہیں پیر مرید اڑاتے ہیں ان کو پیرا نمی پرند مریدہ ہمیں پرانند یہ فارسی کا ایک مسل ہے کہ پیر نہیں خود اڑتے ہیں لیکن مرید لوگ ان کو چلا دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ہزار قسم کی کرامات چپکا کر کے ان کی فضیلت ثابت کرتے ہیں ہم نے ایک بہت بڑے بزرگ کی کتاب میں دیکھا کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس ایک اپنی التجا لے کے آیا اجازت مانگی حضرت جی حضرت سو رہے تھے غلط حضرت سو رہے تھے تو لیکن لوگوں نے کہا کہ ابھی آرام فرما رہے ہیں اٹھیں گے تو آپ کو ہم بتائیں گے بہرحال ان کے لیے اجازت مانگے گی گئے فوراً کہتے ہیں کہ تمہارا کام ہو گیا جس کام کے لیے آئے ہو جاؤ تم اسی کام کے لیے آئے ہو نا وہ تمہارا کام ہو گیا اور یہ بعد میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ حضرت کو کشک ہو گیا کہ ہمارے دل میں کیا بات ہے اللہ یہ پورے طور پر یہ چیز ٹوٹی ہو سکتی ہے جو ہم اس پر یقین نہیں رکھ سکتے اور کوئی شخص اگر یقین کرے تو اللہ تعالیٰ کے علم غیب کے ساتھ اس شخص کو شریک کر رہا ہے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی شخص اگر علم غیب کے دعوی علم غیب جاننے کے دعوی کرنے والے کے پاس آتا ہے اور کوئی چیز غیب کی معلوم کرتا ہے پھر اس کی تصدیق کرتا ہے فرق لم تو قبل سلاد ہو اور بہین تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی یعنی گویا اگرچہ گفر کے درجے تک نہیں پہنچا لیکن چالیس دن تک وہ سلاد جو اللہ تعالی نے سب سے اہم معراج کا مسلمان کے معراج کا جیسا کہ کہتے ہیں ایک طریقہ ہے اس کو اللہ تعالی قبول نہیں کرتا ہے بہت بری اور بہت بڑی چیز ہو گئی اس وجہ سے ہر راہ کیا یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں چڑیوں کے ذریعے سے وہ کئی قسم کے کارڈ لکھے ہوتے ہیں ان سب کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنا یہ سب شرک ہے اس وجہ سے ہم مسلمانوں کو اس سے دور رہنا چاہیے اور حقیقت حقیقتیں کنی خورافات میں پھنس کر کے توہمات کی دنیا لمبی اور چوڑی ہوتی جا رہی ہے جنوں اور شیطانوں کے صبح سے ہر شخص اپنے کے بارے میں اپنے اوپر اس کو بھروسہ نہیں وہ سوچتا ہے کہ ہم بھولتے بہت ہیں کیا وجہ ہے ہو سکتا ہے شیطان کا اثر ہو ہو سکتا ہے جن کا اثر ہو تو جاتے ہیں اس کے پاس وہ کہتا ہے ہاں جس کو جو اپنی دکان چلانی ہے وہ تو بہرحال کہے گا ہاں تمہارے پاس ایسا ہے تمہارا علاج ہی ہے اتنا پیسے دو اتنا تیل لے آؤ اتنا یہ کرو سب کچھ کر کے کچھ نہ کچھ ان کو ایک صحیح سالم آدمی کو بیمار بنا دیتے ہیں اور یہ یقینی طور نفسیاتی اس نقص نفس کا ایسا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اس کا نقصہ ایسا ہے کہ اگر ایک اچھے بھلے آدمی کو چار آدمی مل کر کے کھائیں تم تو پیلے ہو رہے ہو کیا بات ہے تمہاری آنکھ میں خون نہیں نظر آ رہا کیا وجہ یہ ہے تو وہ ڈھیلا پڑ جائے گا حقیقت اسی طرح کے تعلقات سے یہ لوگ اپنے لوگوں کی دنیا خراب کر رہے ہیں اول تو عقیدہ برباد ہوا کیونکہ علم غیب کا دعویٰ صرف علم غیب صرف اللہ تعالی جانتا ہے اور جو شخص دعویٰ کرے علم غیب کا وہ اللہ کی صفت میں شریک ہوا اس وجہ سے یہ گنا بہت بڑا ہوا دوسری بات جو شخص اس کے پاس آیا اور اس کی تصدیق کرے اور اس کی بازار کو اس نے گرم کیا اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو بھی سا چالیس دن تک قبول نہیں کرتا ہے وہاں نبی حریر اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خال من عطا کا فسد دق ابو بیما جو شخص کسی کاہن علم غیب کا دعویٰ کرنے والے کے پاس آیا فسد دک او بیما کول فقط کفارا بیما انزر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل کردہ وہی کی کا قرآن کیا قبر کیا انکار کر دیا کیونکہ اللہ کی وہی میں اللہ کے کلام پاک میں اور نبی کریم صلی السلم کے احادیث میں جو اللہ کی طرف سے وہی ہے کیونکہ حدیث اور قرآن دونوں اللہ کی طرف سے وہی ہے ہماین سے <وحیحا> اس وجہ <وحیحا> سے ایک عمومی بات نبی کریم صلی اللہ تعالی نے جامع کلمات سے نوازا تھا فقط کفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اور قرآن کا اس نے انکار کر دیا کیونکہ حدیث اور قرآن میں کسی کے لیے علم غیب جاننے کا اختیار یا اس کا حق نہیں دیا گیا ہے گویا اگر کوئی اس کو حق دے رہا ہے جس طرح کسی کے لیے نماز پڑھے جس طرح کسی کے لیے سجدہ کرے جس طرح کسی کے لیے قربانی دے کسی کے کوئی حق نہیں کسی کے لیے قربانی دے اگر دیا تو شرک کیا اسی طرح اس نے کفر کر کے اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ اللہ کی سکت کو لگایا یہ شرک اور کفر ہے دوسری روایت میں ہے منع فن اوقاہن اوکاہن بما یقول فقد کفر بما ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہم نے سنا مننا من تطیر او لئی سمن علم غیب سے متعلق ایک چیز ہوتی ہے بدفالی اور بدشگونی بدفالی اور بدشگونی کسی بری چیز کو دیکھ کر کے گویا آپ نے علم غیب کا اس کو حق دے دیا کہ اس کی وجہ سے آپ نے اپنے اوپر یہ چیز چسپا کی کہ اب ہمارے لیے خیر نہیں ہوگا خیر تو اللہ تعالی جانتا ہے تو آپ کے ساتھ خیر ہے یا نہیں ہے مستقبل کا علم اللہ کو ہے لیکن اگر بدشگونی لے کر کے جیسے کہتے ہیں کہ سامنے سے لومڑی گزر گئی آج کا دن خیر کا نہیں ہوگا کہاں سے لیا آپ نے شریعت نے آپ کو نہیں بتایا گویا آپ نے اس کو علم غیب کا ایک ذریعہ بنا لیا یہ چیز غلط ہوئی ایک مسلمان کے لیے یہ حق نہیں کہ کسی چیز کو علم غیب کا حق دے یا کسی چیز کے ساتھ یہ ثابت کرے کہ اس کے ذریعے سے یہ چیز لازم ہو رہی ہے اگر یہ چیز ہو گئی تو ضرور ضروری ہوگی اگر حدیث اور قرآن سے یہ چیز ثابت ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اس طرح کی چیزوں کا ثابت کرنا یا اس طرح چیزوں کی چیزوں کا استعمال کرنا یہ دین اور شریعت کے خلاف ہے من عطا کا لئی سمن من تصعیرہ اور تویرا لہو جس نے خود بدفالی لی یا کسی نے کسی کے لیے بدفالی ثابت کی کہ آج کا دن تمہارے لیے مناسب نہیں ہو رہا ہے جیسے کہ یہ حقیقت میں اس قسم کی چیزیں بہت پرانے زمانے سے ہر نبی آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جس قوم جس نبی کی قوم چلی وہ حضرت نوح علیہ السلام اس زمانے میں بتوں کے ذریعے سے یا بتوں کو پوج کر کے اللہ کے علاوہ ان کی پرتش کی جاتی تھی اسی طرح جادو اور دوسرے یعنی کہانت اور بدشگونی یہ پرانے زمانے سے چلی آ رہی تھی اور یہ ہر قوم میں رہی ہے جو گمراہ قوم رہی ہے ہندوؤں میں یہ طریقہ ہے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت تک شادی نہیں کا دن نہیں مقرر کریں گے جب تک پنڈت کے پاس جا کر کے پتہ نہیں دن نکالتے یا کیسے سکتے ان کی ایک اصطلاح ہے پاس, وہ جاتے ہیں تو بچارتے ہیں وہ وچار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ دن تمہارے لیے مناسب رہے گا نہیں مناسب رہے گا دوسرا دن مناسب رہے گا اس طرح کی چیزیں کر کے یہ عین بدشگونی ہوئی کسی خاص دن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ سب اللہ کے دن ہیں اور اگر کوئی شخص یہاں تک کہ جمعہ کے دن صحابہ کے اخبار میں ملتا ہے کہ اگر جمعہ کے دن صرف جمعہ کی وجہ سے کوئی شخص اپنے سفر کو روک رہا ہے تو یہ غلط ہوا کوئی اگر سفر ضروری ہے تو جمعہ کے جس کی وجہ سے نہ رکو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں آج جمعہ کا دن ہے آج احترام ہی میں جمعہ کے لیکن یہی خیال بڑھ کر کے کچھ اور ہی شکل لے سکتا ہے اس وجہ سے اس کو بدات کہا گیا یا کہا گیا کہ یہ سرحیح چیز نہیں ہے لے سمجھنا منت تیارہ جس نے بدشگونی لی یا کسی نے کسی کے لیے بدشگونی لی او تک اور تو کو نہ رہو جس نے کہانت کی اپنے لیے یا کسی کے لیے علم غیب کا دعوی کر کے کوئی چیز بتایا او سو او نہ یا اس نے جادو کی یا اس کو کسی نے جادو کیا وہ من یا اس کے لیے جادو کیا گیا یہ بھی ایک بہت بڑی چیز دیکھی راجیشری میں لوگ جادو طلب کرتے ہیں یہ بھی گویا آپ نے جادو پر ایمان رکھا اور حرام چیز جس کو شرک کہا گیا اس کا استعمال کیا جادوگر کے پاس لوگ آ کر کے ان کو ان کی محنت یا ان کی اجرت دے کر کے کہتے ہیں فلاں کے اوپر جادو کر دو ایسا ہوتا ہے سبحان اللہ وہ ہمارے ایک استاد تھے مصر کے وہ بتاتے تھے کہتے تھے کہ ایک شخص آنکھ اس کی بڑی تیز تھی جادوگر تھا آنکھ لگانے میں بہت ماہر تھا کسی شخص کو دیکھ لیتا تو پڑا گر جاتا تو کہا کہ دو آدمیوں میں دشمنی تھی ایک ہمارے استاد نے یہ حدیث پڑھاتے ہوئے یہ حدیث کے موضوع،, موضوع ہی تھا وہ ذکر کیا انہوں نے کہا کہ اس کی آنکھ بہت تیز تھی جادوگر تھا اور ذرا سا کسی کو دیکھ لیتا پوری نیت سے تو فوراً بے ہوش گر پڑتا مر بھی جاتا کتنے لوگوں کو اس نے مارا یہ کہتے ہیں ہمارے سامنے کا قصہ ہے تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی اس سے دشمنی اس کو اجرت دیکھ کر کے اس نے کہا کہ فلاں کی, کی گائے اور بکریاں بہت زیادہ ہیں صبح صبح وہ نکل کر کے جاتا ہے چرا میں چرانے کے لیے تم اس کو جادو کرو نظر لگاؤ لے جا کر کے وہاں خاص جگہ پر اس کو بیٹھا ہے. یہ ہے سہرا لگو دیکھیے جادو کسی کے, کسی کے لیے طلب کر کے کسی نے جادو کیا کسی کے لیے یا کسی نے جادو طلب کیا کسی کے اوپر کرنے کے لیے کیا کر کے خاص جگہ پر بیٹھا دیر سے انتظار کر رہا کر, کرنے لگا اتفاق سے اس دن اس کی ریوڑوں کو نکلنے میں دیر ہو گئی تو کہتا کیا بات ہے نہیں نکلی کیا بات ہے نہیں نکلی دونوں کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے ہیں تو اتفاق یہ کہ وہی آدمی جو جادو کرانے کے لیے لے گیا تھا اس نے کہا او دیکھو گھر دوڑ رہی آ رہے ہیں اس نے کہا تمہاری آنکھ بڑی تیز ہے فوراً اندھا ہو گیا یعنی جو گیا تھا گڑھا کھودنے اس کی گڑھے میں خود وہ گر گیا کہا تمہاری آنکھ بہت تیز ہے فوراً وہ اندھا ہو گیا اس کا ہاتھ پکڑ کر کے لے کر کے گروایا کہا دیکھو وہ دور سے نظر آ رہی ہے گھر دوڑ رہی آ رہی ہے کہا تو کہنے کا مطلب یہ بھی سرعی چیز نہیں ہے منص او سہرہ کسی نے جادو کیا او سہرہ لہو یا کسی کے لیے جادو کیا گیا اس کی طلب پر اس طرح کا کہ فلاں کے لیے جادو کرو ایسا کرتے ہیں لوگ کراتے ہیں دشمنی میں ومن عطا کا ان سب کے نقصانات جو کہ امت میں بہت بڑے ہیں اس وجہ سے اس ان نقصانات کی بنا پر یا جرم کی بنا پر اس کا گناہ بھی بہت بڑا ہوا ومن عطا کا ان کسی کاہین کے پاس آیا اور تصدیق کی فقد کفر بما ماحول الجرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب چیزوں کا کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے اوپر نازل کردہ وہی چیز کا کبر کیا اس نے انکار کیا بہت بڑے گناہ کی بات ہے ایک مسئلہ اور ہے خال ابن عباس رضی اللہ عنہ فی قوم یکبون ابا جاد نوجوان عبا سرزی اللہ, ابن عباس رضی اللہ صحابی جلیل مفسر قرحان حبر الحمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو امت کا بہت بڑا عالم کیا کر گئے آپ نے پکارا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں جو ابجد لکھتے ہیں ابجد البا جھیم دال الف بے الف با تاثا جیم آخا ایک طریقہ ہے اور ایک ابجد گننے کا اور جادو کرنے کا یا علم غیب کا ایک طریقہ انہوں نے رکھا ہے جو ابجد حوضی نہیں قرشت صحافت فارشت علیف کو ایک نمبر دیتے ہیں بے کو دو نمبر جیم کو تین نمبر اور ڈال کو چار نمبر ہاتھ چھ یہاں تک کہ دس نمبر جب ہو جاتا ہے دس کے بعد ہر حرف کو سو نمبر سو کے بعد ہر حرف کو ایک ہزار نمبر دیتے ہیں آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ تاریخی جو خط ہوتا ہے شیر کا یا تاریخی لفظ کسی کے لیے کسی کی ولادت یا کسی کی وفات پر نکالا جاتا ہے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی وفات کی تاریخ نور ہے میلاد ہو سل قن و مدت امر ہی فی ہا حمید انتہا فی کی تاریخ ولادت جو ہے وہ صدق ہے اور زندگی کتنے سال زندہ رہے وہ حمید ہے اور وفات کی تاریخ نور ہے تو یہ اس طرح نکالا جاتا ہے آج چودہ سو بائیس کو اگر اسی انداز سے نکالا جائے تو یہ ایک طریقہ ابجد استعمال کرنے کا یہ ہے اور دوسرا طریقہ ابجد استعمال کرنے کا کہ اس کے ذریعے سے وہ نمبر لے کر کے پھر نمبر کے ذریعے سے پتا نہیں وہ کیا اس میں ضرب دیتے ہیں پھر کسی کی آ, پھر حروخ نکال کر کے کسی کی قسمت یا کسی کے لیے علم غیب کی کوئی چیز ایسی بتاتے ہیں جو دوسرے نہیں کر سکتے ہیں یہ کیا کرتے تھے جاہلیت کے زمانے میں آ, جاہلی لوگ اسی طرح نجوم کے بارے میں وین ضرور افر نجوم حضرت اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو لوگ ستاروں کو دیکھ کر کے لوگوں کی قسمت یا علم غیب کی چیزیں بتاتے ہیں یہ, یہ بھی ما اورا آ منفا میں نہیں جانتا ہوں کہ جو شخص یہ کرے گا اللہ کے یہاں اس کا کوئی حصہ بھی ہوگا اللہ کے یہاں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا خلا اللہ کے یہاں اس کا کوئی اچھا حصہ نہیں ہوگا یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے یہ سب چیزیں کوئی بھی طریقہ بہرحال استعمال کرتا ہے آدمی علم غیر جاننے کا وہ بہرحال یہ اللہ کے ساتھ اللہ کی صفت کے ساتھ دوسرے کو شریک کیا اس وجہ سے وہ شرک تک پہنچا شرک یا کفر تک پہنچا شرک اصغر بھی ہو سکتا ہے اس کے بہت سے حالات ایسے ہیں بہرحال یہ عقل درجہ جو ہے شرک اصغر کا اس کے بعد شرک اکبر اور کفر تک پہنچانے والی چیزیں ہیں اس وجہ سے کوئی شخص یہ دعویٰ نہ کرے کہ ہم علم غیب بتا سکتے ہیں یا غیب کی چیز بتا سکتے ہیں یہ جو بھی چیز اس سے متعلق ہو غیب دانی سے متعلق ہو کوئی شخص اس کا دعویٰ کرے اس کو اس کی تصدیق کرنا اول تو دعویٰ کرنے والا بہرحال وہ کافر ہوا کیونکہ کی علم غیب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے علم جس کو جس قدر رسولوں میں سے انبیاء میں سے جس کو جس قدر بتا دے علم غیب کی چیز وہی اس کی خبر دیتے ہیں اب وہ علم غیب نہیں رہ گیا کیونکہ انہوں نے سارے رسول نے بتایا ہے کہ قیامت کے قریب اس طرح ہوگا قیامت کے قریب دجال نکلے گا قیامت کے قریب دعبت الارض نکلے گا اور مدینے میں آگ نکلے گی اور دنیا فتح ہوگا یہ سب چیزیں غیب کی تھیں اور غیب اب غیب نہیں رہ گئی کیونکہ تارے رسول صلی سے اللہ, <سلامت> اللہ تعالیٰ, <سلامت> تعالیٰ نے بتا دیا رسول ہی اس کی خبر دے سکتا ہے اس زمانے میں کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو وہ کافر ہوا اللہ تعالیٰ کے علم کے اللہ تعالیٰ کی صفت سے اور شرک کے درجے تک پہنچا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نیک سمجھ دے حقیقت یہ ہے کہ یہ بازار آج کل دن بدن لوگ چونکہ قرآن اور سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں اس وجہ سے یہ چیز زیادہ ہی پھیلی جا رہی ہے حالانکہ دنیا میں علم اگر دیکھا جائے ہر قسم کا علم جس طرح دنیاوی علوم میں ترقی ہوئی اسی طرح اللہ کے فضل سے اس صدی میں دینی علوم میں بھی بہت کچھ ترقی ہوئی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خود یہاں بیس پچیس سال پہلے لوگ اکثریت ان کی نہ ان کی تھی لیکن اب اکثریت الحمدللہ ہر محلے میں آپ کو پچاس حافظ ملیں گے عالم ملیں گے خلیہ شریعہ سے خارج فارغ ہیں اور پڑھاتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگوں کے توہمات اور لوگوں کے عقائد جنوں اور شیطانوں اور کاہینوں پر بڑھتے ہی جا رہے ہیں دن ب دن لوگ اس طرح کے پکڑے جاتے ہیں جو اپنے کو اس طرح کے اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگ ان سے فیتنے میں پڑ رہے ہیں ایسی چیزیں یہاں بھی ہو رہی ہیں دوسرے ملکوں میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھیں گے سڑکوں پہ بیٹھ کر کے لوگ یہ دکان چلا رہے ہیں فٹپاتھ پہ بیٹھ کر کے آپ جائیں دیکھیں کہیں بھی جا کے کراچی میں دیکھیں گے لاہور میں دیکھیں گے دلی میں دیکھیں گے لکھنؤ میں دیکھیں گے یہ چیز دن ب بڑھتی جا رہی ہے وہ جی یہ ہے کہ لوگ علم کے ساتھ جو لوگ عالم ہیں وہ اپنے علم کا حق نہیں ادا کرتے اور خود علم پر عمل نہیں کرتے لوگ ان کی باتیں نہیں سنتے حقیقت یہ ہے کہ کم سے کم ہر شخص اپنے علاقے اور اپنے محلے کو اگر ایک آدمی جاتے ہیں دنیا بھر کے لچھے دار تقریریں کرتے ہیں صرف صبح شام اگر مسجدوں میں چند دروس دے کر کے یہ دل کا ایک عجیب طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسی اس طرح بنایا ہے کہ بار بار اس پر اگر کوئی چیز پڑے تو بہرحال متاثر ہوتا ہے, متاثر ہوتا ہے. سنائی جائے یہ بات اور کہی جائے یہ بات دکھائی جائے یہ بات کیونکہ کہ ایک چیز آدمی دیکھتا ہے جیسے کہ پرانے زمانے نوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے بنی اسرائیل کے ایسے لوگ تھے کہ پہلے جب کسی کو دیکھتے برائی کرتے ہوئے مت کا روک دیتے اور کہتے کہ بھائی یہ بات غلط ہے نہ کرو اس کے بعد پھر ان کے ساتھ چل پھر رہے ہیں نہ روکتے ہیں نہ دور رہتے ہیں ان کے ساتھ کھاتے ہیں اولا یمنا ہوا یوں نہ اکیلے ہو اولا شریف ہو ان کے ساتھ مل کر کے کھاتے اور پیتے اور بیٹھتے اٹھتے ہیں یہی چیز اپنے ہی بھی، یہاں بھی ہے بہت کچھ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن اس کا انکار نہیں کرتے ہیں علماء کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس چیز پر دھیان دیں ہر محلے میں جہاں عالم بھی ہوتا ہے وہاں دوسرے اس کے توڑ بھی ہوتے ہیں اور بلکہ ان کا دباؤ یا ان کا اثر لوگوں پر زیادہ ہی ہوتا ہے اس وجہ سے وجہ یہ ہے کہ علماء اس قدر اپنے کو اس لائق نہیں بناتے زبانوں میں وہ اثر نہیں رہ گئی لوگ ان سے اثر نہیں لے رہے ہیں عالم کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے اگر علم دین پر پورے طور پر عمل کریں تو ان کی ایک ایک بات پر لوگ بہرحال حال دوڑنے کے لیے تیار ہیں لیکن آج کل علماء سے بدزنی اس طرح پھیلی ہوئی ہے کہتے ہیں یہی لوگ ہیں جو حرام کھاتے ہیں یہی لوگ ہیں جو دوسروں کو حق مارتے ہیں یعنی اس طرح کی بدزنی ان سے پھیلی ہوئی ہے علماء کو چاہیے کہ اصلاح کریں اس کے بعد اللہ کی مدد سے اللہ کے کلام پاک اور پیر رسول سروس اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے انشاءاللہ اصلاح ہو سکتی ہے باب ماجہ اور پھر نشرہ نشرہ نشر کہتے ہیں کھولنے کو نشرہ یا سرو کوئی چیز لپتی ہو اس کو کھولنے کو نشرہ ایک اصطلاح ہے جادو کو کھولنے کا طریقہ انجاب برندی اللہ جادو ہے تو اس کے کھولنے کا کیا حکم ہے اور اس کے کھولنے کے کیا طریقے ہیں کیا کچھ طریقے حلال بھی ہیں یا تمام طریقے حرام ہیں یا تمام طریقے, ہیں؟ یا تمام طریقے حلال ہیں انجاب برندرزی اللہ عنو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو ایرا ان نشرا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول سے پوچھا گیا کہ جادو کو کھولنے کا کیا حکم ہے اللہ کے رسول سو نشرہ فقال ہی امین احمد شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان کے کاموں میں تو شیطان کا کام ہے شیطان کے کاموں میں سے ایک کام ہے ہی امین احمد تو جادو کو آخر کیسے کھولا جائے